رب میں پھر زندہ کر دیتے ہیں تو ان چیزوں کے اللہ رب العزت یاد دہانی فرماتے ہیں انسان کو کہ انسان تم پر اللہ نے اتنی نعمتیں فرمائی اور اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں تمہیں سمجھایا ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو کہ وہ نقص سے مبرہ ہے اور اللہ کی ذات وہ ہے جو کہ وہ لائق ہے عبادت کی اللہ نے ساتھ فرمایا تو یا یو الناس و اردربکم الدی جس ذات نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کی عبادت کیا کرے اور اللہ نے پھر اپنی نعمتوں کا بھی ذکر فرما دیا تو اس کے باوجود کہ اللہ نے تمہیں سمجھایا ہے اور تمہیں اتنے نعمتوں سے نوازا ہے اس کے باوجود آپ کفر کرتے ہو نہ فرمانی کا اظہار کرتے ہو تم نافرمانی کرتے ہو تو اس بات پر اللہ رب العزت تعجب کا کیا فرماتے ہیں یعنی تعجب فرماتے ہیں کہ یہ بات تو آپ کے اندر آنی نہیں چاہیے لیکن یہ کیوں آگی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کئی فتح فرون تم اللہ کے ساتھ کفر کا طرز عمل کیسے اختیار کر سکتے ہو یا کیسے اختیار کرتے ہو یعنی کفر اللہ کے ساتھ کیسے کر سکتے ہو اللہ کی ذات سے انکار کیسے کر سکتے ہو حالانکہ اللہ کی وہ ذات ہے جو کہ اللہ پہلے بیان کر چکے ہیں وکن تم امواتن تم مردے تم بے جان تھے اماد سے مراد یہ ہے کہ تمہارے اندر جان نہیں تھی آخ یا کم اللہ نے تمہیں جان دے دی تمہیں زندگی بخش دی تمہارے اندر جان ڈال دی تمہیں زندہ کر دیا پھر اللہ فرماتے سم نہ یو وہی دوبارہ تمہیں بے جان کر دے گا تمہاری جان لے لے گا سن نہ پھر دوبارہ تمہیں زندہ کر دے گا تم میں ایلے ہی توڑ پھر اللہ کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے یعنی یہ معاد کا اور مبدا کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ مبدا اور معاد یہ دونوں چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں لہٰذا انسان جیسے کہ آپ کو مختلف ذرات سے آپ کو پیدا کیا ہاں جی انسان کے اندر خوراک سے ایک قوت پیدا ہو جاتی ہے خون پیدا ہو جاتا ہے اس سے منی پیدا ہوتی ہے ہاں جی گوش کے لتڑے ہیں وغیرہ یہ چیزیں خون کے ذرات اس سے انسان اے انسان تمہیں اللہ نے پیدا کیا بنایا کہ تمہارا نام و نشان ہی نہیں تھا پھر تمہیں اللہ تعالی مار دے گا بے جان کر دے گا قبر میں جاؤ گے ذرات ہو جاؤ گے پھر اسی سے اللہ تعالی نے دوبارہ کیا کرے گا تمہیں اٹھائے گا پھر اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے ایک ایک چیز کا وہاں حساب دینا ہے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے یہ ساری چیزیں اللہ رب الجت ہمیں سمجھاتے ہیں تم ہی توڑ پھر اللہ کی طرف تم نے اسی کے طرف لوٹ کر جاؤ گے تم اور لوٹ کر جانا ہے تم نے اللہ رب العزت نے یہاں تک جو حیات ہے یہ ایک نعمت ہے اللہ کی طرف سے زندگی جو ہے جان ڈالنا یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے اللہ نے ہمیں زندگی بخش دی ہمیں زندگی دے دی پھر اس زندگی کو اللہ نے لینا ہے موت دینا ہے یہ بھی ایک کیا ہے مرحلہ ہے اس سے پھر ہم گزر کے پھر اللہ میں زندگی دیتا ہے یہ بھی ایک نعمت ہے جو ظاہری زندگی کے اسباب ہے اللہ رب العزت ان کو یہاں سے ذکر فرما رہے الخلاء کو ماحل اور الارض جمعہ یہاں سے اللہ رب العزت وہ ظاہری جو اسباب ہے حیات کی ان کا اللہ ذکر فرماتے ہیں کہ تمہارے فائدے کے لیے ہر چیز کو جو کہ زمین پر ہے ان سب کو اللہ نے پیدا فرما دیے ہو اللہ جی خال ق القم ماں فی ہوا اللہ کی ذات اللہ جی وہ ذات ہے خالہ قلعہ جو پیدا کیے تمہارے لیے ماں ان چیزوں کو فی الدی جو زمین پر ہے جمیان سب کے سب ساری چیزیں اللہ نے تمہارے فائدے کی لکیا کیا کی زمین پر جتنی چیزیں تمہیں نظر آ رہی ہے یا تمہیں نظر نہیں آ رہی یہ ساری چیزیں تمہارے فائدے کے لیے اللہ نے پیدا فرمائی لکم میں جو لام ہے یہ منفعات کی لیے آتا ہے ٹھیک ہے نا اہل لغت لکھتے ہیں اور آلہ جو ہوتا ہے وہ مضررت کے لیے ضرر کے لیے آتا ہے تو لکم اللہ نے یہ منفراد کے لیے ذکر فرمایا یہاں پھر یہ اعتراض بھی وارد ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تو زمین پر بچو بھی پیدا کیے سام بھی پیدا کیے کئی زہریلا چیزیں ہیں جانوروں میں سے حشرات میں سے جو کہ انسان کے لیے وہ مہلک ہے اگر کسی انسان کو ڈسے تو اس سے انسان کو ضرر ہو سکتا ہے تو انسان کے فائدے کے لیے اللہ نے لکم کا لفظ استعمال کیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کیا بچھو سانپ وغیرہ یہ بھی ہمارے منفاعت کے لیے اللہ نے پیدا کیے اس کا جواب یہی ہے کہ بے شک بالکل یہ چیزیں ظاہری طور پہ تو یہ چیزیں انسان کے لئے ضرر نظر آ رہی ہے لیکن در حقیقت ان چیزوں کی خلکت میں بھی ان چیزوں کے پیدائش میں بھی انسان کا ایک خائدہ ہے کیونکہ کچھ جراثیم دنیا میں ایسی ہیں کہ وہ انسان کے لیے سبب بنتی ہے ضرر کی کون جراثیم جراثیموں کو یہ سانپ بچھو وغیرہ یہ کھا جاتے ہیں اس کو ختم کرتے ہیں تو اس میں بھی انسان کا کیا ہے فائدہ ہے کہ اللہ نے سام بچھو کو کیا کیا پیدا کیا ابھی نئی تحقیق یہ آئی ہے کہ جو صاب ہے تو اس میں سے زہر نکال کر کینسر کی دوائی بنائی جاتی ہے اور بڑی مہنگی ہوتی ہے خاص طور پر جو ماہرین ہے چائنا میں بیٹھے ہوئے وہ لاکھوں میں ایک ایک سامپ کو خرید کر اس میں سے وہ زہر نکالتے ہیں اس سام کو مارتے نہیں ہیں وہ پالتے ہیں باقاعدہ پالنے کے بعد وہ زہر نکالتے رہتے ہیں جیسے اس میں زہر بن جاتا ہے اس زہر کو نکال کر اس زہر سے کینسر کی دوائی بناتے ہیں تو یہ بطور علاج اس زہر کو کیا کیا جاتا ہے استعمال کیا جاتا ہے جب بطور علاج بطور دوائی اس کا زہر کام آتا ہے تو یہ انسان کی منفات کے لیے کیونکہ وہ بہت مہنگی ایک قسم کی دوائی ہوتی ہے تو اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا ہو اللہ خلق اللہ کو مافل اور دیجمیا اللہ نے پیدا کیے تمہارے لیے ہر وہ چیز جو کہ زمین پر ہے تمہارے لیے ساری کی ساری جتنی بھی چیزیں ہیں یہ تمہاری منفاعات کی لی ہے یہ ہے اللہ رب العزت یعنی جو چیز بھی اللہ کے خلقت سے ہے اس کی تخلیق سے ہے وہ ساری کے سارے انسان کے منفعات کی لی ہے پھر اللہ نے یہ چیزیں پیدا کر دی تم مستوا سبع سماوات پھر اللہ تعالی کیا ہوا وہی جس نے زمین تمہارے لیے پیدا کیا تمہارے فائدے کے لیے وہ ذات اس نے پھر کیا کی توجہ کی اس نے آسمانوں کی طرف جب توجہ کی توجہ سے مراد تم مستوا علاسما اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ نے ارادہ کیا آسمانوں کو بنانے کے لیے اللہ نے بچونا تو بنا دیا زمین بنا دی رہنے کے لیے لیکن اس کے لیے چھت بھی ہونا چاہیے اللہ العزت نے تمہارے لیے چھت کا بھی بندوبست کر دیا تو پھنسا اللہ تعالی نے ان کو برابر کر دیا برابر کر دیا سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے ان کو آسمانوں کی شکل دے دی سات آسمانوں کی کیا دے دی شکل دے دی سب آسماوات ان سات آسمان اور ان کو کیا کر دیا یعنی بنا دیا جیسا ہن ٹھیک ٹھیک بنایا اللہ نے اور شکل دے دی آسمانوں کی آسمان کہتے ہیں اور وہ چیز جو آپ سے او، اوپر ہو تو اس کو آسمان کہا جاتا ہے عربی میں ٹھیک ہے نا اللہ نے ہمارے لیے چھت کا بھی انتظام کر دیا اور ایسے چھت جو کہ کسی جگہ پہ کہاں ستون نہیں لگا بغیر ستون کے بغیر آمد ان ہاں جی ایسا کوئی ستون نہیں ہے کہ تمہیں نظر آ جائے ہاں آج کل آج تک کسی سائنسدان نے بھی ہاں کسی خالاباز نے بھی کوئی رپورٹ نہیں دی کہ کسی جگہ پہ آسمان کے لیے ستون لگے ہوئے جو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہم نے تحقیق کی اور وہاں سے اس ستون مل یعنی اللہ نے اپنی قدرت سے ان آسمانوں کو کڑا کیا ایک آسمان نہیں ہے دو نہیں ہے تین نہیں ہے بلکہ سب آسمان وارد. یعنی ایک بات دیگری فاصلے کے ساتھ سات آسمان اللہ نے بنا دیے وہ ہوا بیکشین عالم اور اللہ ہر چیز کا پورا پورا علم رکھنے والا ذات ہے اللہ ہر چیز پر پورا پورا علم رکھتے ہیں ہر چیز سے باخبر ہے اللہ رب العزت با علم ہے یعنی اس کا علم اتم اور اکمل ہے جو انسان کو اللہ نے علم دیا یہ تو ایک حصہ ہے ذرہ ہے یہ تو ناقص علم ہے جو اللہ کا علم ہے وہ عالم الغیب بھی ہے عالم الظاہر بھی ہے ٹھیک ہے نا جی انسان اگر عالم ہو سکتا ہے تو عالم الظاہر ہوتا ہے عالم الغیب نہیں ہو سکتا اللہ کی ذات عالم الغیب ہے اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے تو ہر چیز پر وہ عالم ہے وہ بھی کل شہین ہر چیز کو جاننے والے ہیں کہ اس چیز کے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے کیا ضرورت ہے نہیں ہے اللہ نے پیدا کرنی ہے نہیں کرنی یہ اللہ جانتے ہیں یہ اسی کی قسم ہے علم میں ہے وہ وبی کلِ شعین اللہ ہر چیز پر کیا ہے یعنی وہ عالم ہے اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہاں سے ہودی خلق قلع و مافل ارد جمیان اللہ رب العزت نے یعنی ذکر فرما دیا تخلیق سامان حیات جسمانی کا جو حیات جسمانی ہے اس کے سامان کا اللہ ذکر فرماتے ہیں جو جسمانی حیات اللہ نے دی ہے تو میں اور یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تو میں اس سامان سے بھی نوازا ہے کہ اس جسمانی حیات کو باقی رکھنے کے لیے کچھ اسباب بھی ہونے چاہیے ان اسباب کا بھی اللہ نے کیا فرمایا یعنی ذکر فرمایا پہلے حیات کا ذکر کیا اور اس کے بعد اس حیات کے لئے سامان کا اللہ نے ذکر فرمایا سب سے پہلا سامان کیا ہے زمین ہے اللہ رب العزت نے زمین کو ہموار بنا دیا اور اس زمین کو ٹکنے کے لیے اللہ نے پہاڑ گاڑ دی اس کے اوپر کیونکہ زمین پانی کے اوپر ہے یہ زمین ہلتی رہتی تھی اللہ رب العزت نے ہلنے سے اس کو بچا لیا اس پہ پہاڑ گاڑ دیے ٹھیک ہے نا اس کو مضبوط کر دیا اور قابل استعمال بنا دیا قابل کاشت بنا دیا اور اس کے لیے اللہ نے اوپر سے اسباب بھی بنا دیے بارش برساتے ہیں پانی بھی مل جاتا ہے اس پانی سے ہم کیا کرتے ہیں زمینوں کو کاشت کرتے ہیں ہاں جی اناج وغیرہ یہ چیزیں اگاتے ہیں سبزیاں اگاتے ہیں پھل نکلاتے ہیں تو یہ سارے سارے کیا ہے یعنی سامان حیات جسمانی کا اللہ نے کیا فرمایا یہاں ذکر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں ربو قلم خلیفہ میوسہ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا <تَعْلَمُون> سے اللہ رب قال ربك اس میں پہلے ذکر فرمایا سامان حیات کا اور یہاں ابھی سامان حیات کا ذکر فرماتے ہیں لیکن وہ جسمانی سامان تھا یہاں سے اللہ تعالی سامان حیات روحانی کا کیا فرماتے ہیں ذکر فرماتے ہیں بس صورت خلافت ربانی کس کو حضرت آدم علیہ السلات و السلام کو کہ اللہ رب العزت نے خلافت کا نظام آدم کو سپرد کر دینا ہے اور اسی میں تمہارے لیے روحانی حیات کی کیا ہے یعنی ذریعہ ہے وہ سامان ہے اس میں سامان ہے تمہارے لیے جسمانی حیات کے علاوہ روحانی حیات کے لیے تو میں جب روحی طور پہ زندہ رہنا ہے اس کے لیے اسباب ہونے چاہیے اور اسباب کیا ہے اللہ کے زمین پر اللہ کے حکمرانی اور اللہ کی حکومت اللہ کے احکامات کا اجرا ٹھیک ہے جی. یہ کون کرے گا یہ آدم کرے گا اور بنی آدم کریں گے اس کی قوت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی تو اس کے اللہ العزت کیا فرماتے ہیں ذکر فرماتے ہیں وَإذْ قال کلیل ملک اللہ فرماتے ہیں اس وقت کا تذکرہ سنو جب اللہ رب العزت نے فرمایا سے فرشتوں سے پروردیگار نے کیا فرمایا انی جاعلن فی الحال خلیفہ میں بنانے لگا ہوں زمین پر ہاں جی زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں میں نے ایک خلیفہ مقرر کرنا ہے زمین پر ابھی خلیفہ کیسا مقرر کرنا ہے زمین کے سارے اختیارات کس پہ حکومت چلانے کا اللہ کے اقدامات کا نافذ کرنے کا اس کے اختیار میں نے کس کو دینا ہے ایک خلیفہ کو دینے کو وہ میری کیا کرے زمین پر خلافت کرے پہلے انسان کے آمد سے پہلے زمین کی خلافت جنات کے پاس تھی جنات نے یہ خلافت سنبھال نہیں سکے آپس میں اختلافات کر کر کے ایک دوسرے کو مار مار کے خون خرابہ کر کے ٹھیک جی ہے اللہ نے ان سے زمین کی خلافت لے لی اور آباد جگہوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نکال دیا غیر آباد جگہوں کی طرف تو یہ خلافت اللہ نے جنات سے لے کر حضرت آدم کو دے دی اسی وجہ سے تو جنات کی کیا ہے پھر دشمنی شروع ہو گئی کس کے ساتھ انسان کے ساتھ شیطان جنات میں سے ہے تو اس نے اسی وجہ سے آدم علیہ السلام کے سامنے سیدھا نہیں کیا تو اللہ رب العزت اس کا ذکر فرماتے ہیں ہاں جی جب کہا اللہ تمہارے رب نے فرشتوں سے ان جاعلن علن بے شک میں بنانے والا ہوں فی الدید زمین کے اوپر خلیفہ ایک خلیفہ اپنا نائب جس کو ہم میں سپرد کر دوں گا کہ اس زمین کے اوپر میرے احکامات کو نافذ کیا کرے اور یہ خلافت تمہارے ہاتھ میں ہوگی آلو فرشتے کہنے لگے اتآلو فی میو سیلو فی وسف الدیمہ کیا تم بناتے ہو تم کیا بنا کے رکھو گے فی اس زمین پر اس آدمی کو خلیفہ اس شخص کو خلیفہ بناؤ گے میں یوگ جو وہ فساد کرے گا فی اس زمین پر ویسو کو دماغ اور خون گرا دے گا صف کے دماغ کہتے ہیں خون گرانا اور وہاں خون کرے گا کیا مطلب یعنی قتل و قتول شروع ہو جائے گا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں نے مفصرین لکھتے ہیں کہ فرشتوں نے یہاں پیاز کیا کس پر جات پر جیسے کہ اللہ تم نے اس خلافت کو جنات کو دیا تھا تو انہوں نے اس خلافت کو سنبھالنے کی جگہ پہ فساد کا ذریعہ بنا دیا خون خرابہ کیا تو انہوں نے انسان کو بھی قیاس کیا کس پر جنات پر کہ یہ انسان بھی جنات جیسا کیا کرے گا خلافت کو نہیں سنبھالے گا بلکہ فساد اور خون خرابے کا کیا بنے گا سبب بنے گا تو انہوں نے قیاس کیا کس پر جنات کے اوپر ہو حالانکہ بات ایسی نہیں تھی کیونکہ جنات کے اوپر قیاس کرنا انسان کا اس میں زمین و آسمان کا ہے کیا ہے فرق ہے ٹھیک ہے اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو سمجھانے کے لیے عقل بھی دی ہے اور ساتھ ساتھ اللہ نے ایک لاکھ بیشتر انبیاء کو بیچتے رہے ایک لاکھ بیس ہزار انبیاء ٹھیک ہے نا اس انسان کو سمجھانے کے لیے دنیا میں آئے ہیں اللہ نے آسمانی کتابیں اتاری ہیں صحیح اتارے ہیں تو یہ خلافت تب کیا ہے اس دنیا پر انسان کے ہاتھ میں کیا ہے قائم اور دائم ہے تو انہوں نے احتیاط کیا اور کہا کہ یہ بھی اسی طرح کرے گا جیسے جنات نہیں کیا تھا اور اے اللہ آپ کی تقدیث آپ کی تہمید ہم کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے نا جی باقی زمین کے اوپر کسی خلیفہ کو مقرر کرنے کی کیا ضرورت ہے ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں یہ فرشتوں نے فرمایا ہاں جی وناہ صاحب بےحو اور ہم پڑھتے رہتے ہیں تیری خوبیاں تو سب پڑھتے رہتے ہیں ہم تیری خوبیاں جتنی بھی سے تیری تعریفیں ہیں یہ ہم کرتے رہتے ہیں ون قدس اور یاد کرتے ہیں تیری پاک ذات کو تیری پاک ذات کو ہم یاد رکھتے ہیں اور اس کی ہم تقدیس اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں تو یہ اللہ کو انہوں نے اپنی ایک رائے پیش کی اللہ نے جواب دیا تعالمن اللہ نے فرمایا بے شک میں جانتا ہوں ما وہ چیزیں لا تعلمون جو تم نہیں جانتے ہو یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا علم تم نہیں جانتے ہو اس کا علم میرے پاس ہے ٹھیک ہے نا جی تو جو فرشتوں کا سوال کا منشا تھا یہ خدا ناخواستہ کوئی اعتراض اللہ پر نہیں تھا کہ یہ کوئی اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں کہ اس طرح تم غلط کر رہے ہو خلیفہ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ حیرت ہو رہی تھی ان کو یہ کہ ایسی مخلوق پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے جو نیکی کے ساتھ بدی کرنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ انسان ہے جنات ہے جیسے جیسے اللہ رب العزت نے ان کے اندر نیکی کرنے کی صلاحیت رکھی ہے اسی طرح نافرمانی کرنے کی برائی کرنے کی صلاحیت بھی ان کے اندر ہے تو اس طرح انسان پھر یہ خلافت کیسے سنبھالے گا تو خلافت کے لیے تو ایسی مخلوق ہونی چاہیے جس کے اندر صلاحیت صرف اور صرف نیکی کی ہو برائی کی صلاحیت نہ ہو تو یہ اپنے عقل کے مطابق انہوں نے یہ بات کر دی یعنی اللہ پر کوئی اعتراض نہیں تھا تو جی یہ صرف نقطہ نظر ان کے ذہن میں تھا ایسا انسان ہونا چاہیے ایسا خلیفہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر صرف انصر جو ہے اور مادہ نکی کرنے کا ہو اور صرف اور صرف اللہ تعالی کے حکام پر خود بھی عمل کریں اور اپنے طاقت کے مطابق دوسروں کو بھی عمل کروائیں تو ایسے شخص کو کیا دینا چاہیے خلافت دینا چاہیے لیکن اللہ نے جواب دیا ان عالم و مالا تعلم میں جانتا ہوں وہ چیز جو کہ تم نہیں جانتے مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر جو صلاحیت اللہ نے پیدا کی ہے تو ان صلاحیتوں کو جن کیا نہیں جانتے تھے فرشتے نہیں جانتے تھے تو یہاں اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو کو تم نہیں جانتے مطلب کیا ہے کہ انسان کے اندر یہ صلاحیت میں نے رکھی ہوئی ہے اس کے باوجود کہ وہ نیکی کرنے کا اور بدی کرنے کا دونوں صلاحیتیں میں نے رکھی ہے لیکن نیکی کرنے کی صلاحیت غالب ہے کس پر بدی کرنے کی صلاح ہے تو اس وجہ سے میں خلافت کس کو دے رہا ہوں انسانوں کو اور یہ انسان اس خلافت کو سنبھال سکتا ہے یہ میرے علم میں ہے ٹھیک ہے نا میں اس چیز کو جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو تو اللہ نے جواب دیا قول ان لما تعلمون اللہ نے فرمایا کہ بے شکی مجھے معلوم ہے جو تمہیں نہیں معلوم تم نہیں جانتے ہو اس کو تو یہ چیزیں ہیں اور اس چیز کو دکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے کچھ چیزوں کے نام آدم علیہ السلام سے پوچھے جن چیزوں کی ضرورت زمین پر پیش آتی ہے اور زمین کی زندگی کے ساتھ کیا ہے وہ متعلق ہے مثلاً انسان کو بوک لگ جاتی ہے پیاس لگ جاتی ہے بیمار ہو جاتا ہے صحت ہے مختلف یہ چیزیں ہیں کیونکہ فرشتے ان چیزوں سے مبرہ ہے فرشتوں کو نہ کہانی کی ضرورت ہے نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے یہ چیزوں سے وہ کیا ہے وہ منظر ہے لیکن انسان کے ساتھ یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے نا جی تو یہ ان بعض چیزوں کا آدم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے کیا کیا یعنی سکھانے کے بعد پوچھا مفسرین اس میں یہ لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جب یہ چیزیں سکھا رہا تھا اللہ تعالیٰ تو فرشتے بھی اس میں بیٹھے ہوئے تھے یہ ساری چیزیں فرشتوں نے بھی سیکھ لی آدم علیہ السلام نے بھی سیکھ لی لیکن چون کے آدم علیہ السلام کی یہ چیزیں ضرورت کی تھی اس کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو محفوظ کرنے کی صلاحیت رکھی تھی اور فرشتوں کے چون کی ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی تو محفوظ رکھنے کی صلاحیت اللہ, نے ان اللہ تعالی نے ان کے اندر نہیں رکھی تھی جب دوبارہ اللہ نے امتحان لیا ان اسما کے نام پوچھے چیزوں کے نام پوچھے آدم علیہ السلام نے جواب دیا فرشتوں جو فرشتے جواب نہیں دے سکے وجہ یہ کہ ان چیزوں کے ساتھ تعلق فرشتوں کا ہے نہیں جب ان کے متعلق یہ چیزیں نہیں ہیں تو لہٰذا انہوں نے جواب نہیں دیا تو اللہ نے ان کو دکھایا کہ دیکھے آدم کو جب میں خلیفہ زمین کا بنا رہا ہوں تو اس کے اندر میں نے یہ صلاحیت رکھی بھی ہیں ان چیزوں کے اور ان چیزوں کو محفوظ رکھنے کی لہٰذا تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تم یہ اعتراض کر رہے ہو کہ آدم کو کیوں خلافت دے رہے ہو یہ بھی فساد کرے گا جیسے جنات نہیں کی ہے اللہ نے فرمایا کہ نہیں یہ چیز میں جانتا ہوں آدم علیہ السلام کے اندر میں نے یہ صلاحیتیں رکھی ہے تو لہذا یہ خلافت دینے کے یہی کیا ہے یہی قابل ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا وہ آدم السما سکھائے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اسما اک یعنی ساری چیزوں کے نام آدم کو اللہ نے سارے نام سارے نام سے مراد کائنات میں جو پائی جانے والی چیزیں ہیں ان کے نام اللہ تعالیٰ نے ان کی خاصیتیں ہاں جی جو انسان کے ساتھ پیش آنے والی چیزیں ہیں وہ مختلف ہاں جی کی کیفیات ہے مثلا انسان کے ساتھ ایک کیفیت بوک کی آنی ہے ایک کیفیت پیاس کی آنی ہے ایک کیفیت صحت کی ہوتی ہے دوسری کیفیت بیماری کی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام و کو یہ چیزیں سکھائی پھر فرماتے سم پھر اللہ نے پیش کیے یہی سوالات الملاکا فر فرشتوں پر مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو فرشتوں کو سامنے پیش کر دیا ٹھیک ہے جی اللہ رب الز نے فرمایا فقال فرشتوں سے کہا کہ تم مجھے خبر دے دو مجھے بتا دو بےا اولا ان چیزوں کے نام ان کو تم یقین اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں اپنی اس بات میں کے خلافت آدم علیہ السلام کو دینی چاہیے اس سے بھی فساد ہو جائے گا خون ریزی ہو جائے گی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں اللہ رج نے فرمایا اگر تمہاری اور آدم کی صلاحیت ایک جیسی ہو تو آپ بتائیں ان چیزوں کے نام بتائیں ان کی خاصیتیں بتائیں جو کہ آدم علیہ السلام کو اور تمہیں دونوں کو یکساں میں نے سکھائی ہے لیکن چون کے اندر تمہاری ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں اور تمہارے ساتھ یہ چیزیں پیش آنے والی نہیں ہیں تو لہذا آدم علیہ السلام کے ساتھ یہ چیزیں پیش آنے والی ہے تو اس کو محفوظ رکھنے کی بھی صلاحیت میں نے دی ہے تو انسان ہی اس خلافت کو سنبھال سکتا ہے تو بعض وفسرین کہتے ہیں کہ سکھاتے وقت فرشتے بیٹھے ہوئے تھے آدم علیہ السلام کے ساتھ جب اللہ نے یہ چیزیں سکھائی بعض کہتے ہیں کہ نہیں آدم علیہ السلام کو الگ سے سکھائی اللہ نے کیونکہ آدم علیہ السلام اسی کے لیے کیا تھا یعنی صالح تھا اللہ نے اسی کے لیے اس کو پیدا کیا تھا اور فرشتوں کی ضرورت ہی نہیں تھی سیکھنے کی تو لہذا پھر بعض ففسرین کہتے ہیں کہ جب فرشتوں کو نہیں سکھایا تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ سوال کیوں کیا فقال امبی کیونکہ یہ سوال نہیں بنتا ایک آدمی کو آپ نے کوئی چیز سکھائی نہیں تو اس سے آپ امتحان لے رہے تو یہ امتحان کیا ہے یہ بلا وجہ ہے اس لحاظ سے اکثر جمہور وفسرین یہ کہتے ہیں کہ ان اسما کے نام اور خاصیتیں جیسے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھائی تھی فرشتوں کو بھی سکھائی تھی فرشتے بھی بیٹھے ہوئے تھے بعد میں اللہ نے جب امتحان لیا تو امتحان میں آدم علیہ السلام پاس ہو جاتے ہیں اور فرشتے اس میں فیل ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کو اللہ نے اس طریقے سے سمجھایا کہ زمین کی جو خلافت کا لائق ہے وہ آدم علیہ السلام ہے تو اس وجہ سے میں آدم کو زمین کی خلافت دے رہا ہوں اور زمین کے اندر جو پیش آنے والی چیزیں ہیں اس کی خاصیتیں وغیرہ وہ سارا کا سارا آدم علیہ السلام جانتے ہیں اور اس کے ذہن میں میں نے ڈالا ہے تو اسی کو وہ کنٹرول کر سکتا ہے اسی کے مطابق وہ چل سکتا ہے تو لہذا خلافت میں اس کو دے رہا ہوں فقالی ہا اِن کن تم سوادقین اللہ نے فرمایا اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام مجھے صرف بتا دے لیکن فرشتوں کا چونکہ اس سے تعلق نہیں تھا وہ نام نہیں بتا سکے اس پہ پھر اقرار کرنا پڑا کہ واقعی جو خلافت دینی ہے کس کو آدم علیہ السلام کو یہ اللہ تعالی صحیح معنوں میں دیتے ہیں اور اس کا دینے کا کیا ہے اقدار صرف اور صرف آدم علیہ السلام ہے اور انہوں نے جو قیاس جنات پر کیا تھا یہ قیاس مال فارق تھا لہذا کبھی بار انسان اس طرح قیاسات کر لیتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ قیاس درست نکلے اور قیاس صحیح ہو بلکہ کبھی کے بار قیاس مال فارق ہوتا ہے قیاس غلط بھی نکل سکتا ہے اس لحاظ سے انہوں نے یہ جو سوال کیا تھا اپنے علم کے مطابق اپنے تجربے کے مطابق کیا تھا اور مشاہدے کے مطابق کیا تھا لہذا حقیقت میں حال کچھ اور ہے عدم علیہ السلام اس چیز کا لائق ہے اسی وجہ سے حضرت آدم کو زمین کی خلافت بھیج دی اس کے بعد انشاءاللہ ہم کل سے ہم پڑھیں گے صبح قلع علم علم علم طاں سے ان شاء اللہ یہاں سبق کو بس کر لیتے ہیں